اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے ربنی اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکال اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب ناؤ سب بولے کیوں ناؤ ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی